أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا وہ دوزخی کہیں گے ہاں پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لانت ہے الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هيه وجن وهم بالاخره كافرون جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وبينهما حجاب على الاعراف رجال يعرفون كل من ونادو اصحاب ان سلام عليكم لم وهم يطمعون اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی و دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے نہ ہوئے ہوں گے جب کہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر كی طرف یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کوئے میں پھینک دی گئی تھیں انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے بہوالۂ صحیح البخاری حدیث نمبر 3980 اور 3981 وہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو چرہتر مقتول کافروں کا یہ سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا پھر ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت و دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے حج آڑ سے وہ فیصل دیوار مراد ہے جس کا ذکر سر حدید میں ہے بری سوری پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا یہی آراف کی دیوار ہے پھر یہ کون ہوں گے ان کی تعین میں مفسرین کے درمیان خاصا اختلاف ہے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے پھر سیما کی معنی علامت کے ہیں جنتیوں کے چہرے روشن و اور تر و تازہ اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گے پھر یہاں یطمعون کی کے معنی بعض لوگوں نے یعلمون کے کیے ہیں یعنی ان کو علم ہوگا کہ وہ ان قریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وا اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم اور جب ان کی आंखیں دوزخیوں کی طرف پھیریں جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور عراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ جیا فائدہ دیا جو تم کرتے تھے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگئے اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وہ میں کہوں بی وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا یا ڈالے رکھا چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جبکہ وہ ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اسحاب العراف ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے اس کے حوالے سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں پھر اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس و نادار قسم کے تھے جن کا استہزاء مذکورہ متکبرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے نہ کہ ان پر بعض نے اس کا قائل اسحاب العراف کو بتلایا ہے اور بعض کہتے ہیں جب اسحاب العراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے کہ تمہارا جت تھا اور, اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہ ہوگی یا نہیں ہوگی بہوالِ تفسیر ابن کثیر پھر جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی خالص یوم القیامہ سورہ سر اعراف آیت نمبر 32 یہاں اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی زبان سے کر دی گئی ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابے نہیں کر دیے تھے اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی اصول نہیں کرتا تھا وہ کہے گا کیوں نہیں اے اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لائب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کلادم کر دیتے ہیں یا یعنی انہیں کھیل کو یا یعنی انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں اس لیے دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ کر کے انہی کو اصل اہمیت دینا جیسے کہ اہل بدت کا شیوا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کیونکہ اس سے دین کھیل تماشا بن کر رہ جاتا ہے اور احکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے پھر یہ اللہ تعالی جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ ہدایت اور رحمت الہی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو وم کن معذبین گویا ہم نے تو وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ جب تک ہم رسول بھیج کر اتمامِ حجت نہیں کر دیتے ہم عذاب نہیں دیتے کے مطابق احتمام کر دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَه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 قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے انجام مطلب قیامت کا انتظار ہے جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشیں ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گھڑتے رہتے تھے ان ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رَبُّ العالمين بشاكتم هر الرب. وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھاپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے اور اس نے سورج چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں آگاہ رہو پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لئے روا ہے اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف طویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام یعنی کتابِ الٰی کے ذریعے سے وعد وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے سو اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا یعنی یہ جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنا یا اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش یہ سب بے فائدہ ہوں گی وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے پھر یہ چھ دن اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ ہیں سلسلہ تخلیق اتوار سے شروع ہو کر جمعہ تک جاری رہا ہفتے کے دن عمل تخلیق قطع ہوا اس لیے اسے یوم و سبد کہا جاتا ہے کیونکہ سبد کے معنی قطع کاٹنے کے ہیں یعنی اس دن تخلیق کا کام کطا ہو گیا پھر اس دن سے کیا مراد ہے ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے یا یہ دن ہزار سال کے برابر ہے جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا دوسرا یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہم قطیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے علاوہ ازئیں اللہ تعالیٰ کو لفظ سے کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے یا سے کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا تھا اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام وقار اور تدریج, تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دنیا بتلائی ہے تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بطلائی ہے واللہ اللہ عالم پھر استیوا کے معنی علو اور استقرار کے ہیں صرف نے بلا کیف و بلا تشبیح یہی معنی مراد لیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے لیکن کس طرح کس کیفیت کے ساتھ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کیفیت کا ہمیں علم ہی نہیں نہ کسی کے ساتھ تشبیح ہی دے سکتے ہیں نعیم بن حماد کا قول ہے کہ جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیح دے اس نے بھی کفر کیا اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کے یا اس کے رسول کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا تشبیح نہیں ہے اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں ان پر بلا تعویل کیے اور بلا کیف و تشوی تشبیح بیان کیے ایمان رکھنا ضروری ہے بھوال ابن کثیر پھر حفیثہ کی معنی ہے نہایت تیزی سے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فورن آ جاتا ہے یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً فورن کا فور ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور نزدیک پر سیاہی چھا جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین تم اپنے رب کو آہزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپ کے پکارو اور چپ کے چپ کے پکارو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تم اپنے رب کو آہ وزاری کرتے ہوئے اور چپکے کے چپ کے پکارو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو اور اللہ کو خوف سے اور تما کرتے ہوئے پکارو بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے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 اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصُرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ اور جو ستھر زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناکس ہی نکلتی ہے اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے پہلی اللہ تعالیٰ سے آہذاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے جس طرح کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو مطلب آواز پست رکھو تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6384 و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2704 نمبر دو دعا میں زیادتی نہ کی جائے یعنی دعا میں تکلیف یا تکلف نہ کیا جائے اور بے جا شرطیں نہ لگائی جائیں جیسا کہ عبداللہ اللہ مغفل رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جب میں اس میں داخل ہو جاؤں پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل کے سامنے ان کے بیٹے نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں جب میں اس میں داخل ہو جاؤں ابن مغفل نے فرمایا بیٹے اللہ سے جنت مانگ اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے فرماتے ہوئے سنا سہن و فی حید ہل امت قومنیاتون فض ظہوری فطوری و دعا سیکون و فحید امّت قومن یاتدون فطوری و دعا بہوال سنن ابی داود حدیث نمبر چھیانوے مطلب ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تہارت اور دعا میں زیادتی کریں گے نمبر تین اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے نمبر چار اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے پھر اپنی ربوبیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید مثالیں بیان فرما کر پھر اس سے احیاء موتا کا اسبات فرما رہا ہے بشرن بشیر کی جمع ہے رحمت سے مراد یہاں مطر مطلب بارش ہے یعنی بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں پھر بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں پھر ہر قسم کے پھل جو رنگوں میں ذائقوں میں خوشبوؤں میں اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں پھر جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں رویدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع اقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کریں گے پھر ان کا حساب لیں گے پھر علاوہ ازیں یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے البلد الطیب سے مراد سری الفہم اور البلد الخبیث سے کند ذہن واض نصیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے برعکس دل قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاکیز اور ناپاک انسان مومن پاکیزہ انسان اور واض نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کے طرح آیاتِ الہی کو سن کر ایمان وامل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے اور دوسرا دل اس کے برعکس اس کے برعکس شور زمین کی طرح ہے شور زمین کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول نہیں کرتی یا بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائی نام جس سے پیداوار بھی نکمی اور برائی نام ہوتی ہے اسی کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسے یا برسی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا بھرپور پیداوار دیں اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی تو پانی کو تو روک لیا اندر جذب نہیں ہوا تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا خوب خود بھی پیا کھیتیوں کو بھی سیراب کیا اور کاشت کاری کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا پس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر اناسی